جہاد کی حقیقت اور جہاد کے متعلق احکام اور مسائل کا درس جاری ہے اور آج کی نشست سے جہاد اور جہاد کے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں وہ بیان کرتے ہیں اور ان کا ازالہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے بیان کرتے ہیں اس سے پہلے کہ میں ان غلط فہمیوں کو بیان کروں میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں اور اپ ساتوں سے بھی گزارش ہے ابھی یہ دعا کریں حاضرین اور سامعین <تصفيق> اللهم يا رب جبرائيل ويا رب ميكائيل اللهم فاطر السماوات ورب الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فاهدني لمختلف مختلف الحق باذنك إنك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وہ ارین البا عقی البا اور آج کے درس میں خود کش حملے خود کش حملے کیا یہ شرعی طریقہ ہے کیا یہ شرعی جہاد ہے شریعت میں ان خود کش حملے کا کوئی کہیں پر ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ساری میں جہاد کیا مدنی زندگی میں جہاد کیا تلوار سے جہاد کیا ان کے بعد ان کے جانشینوں صحابہ رضوان اور اجمعین نے جہاد کیا پھر تابعین اور تابع تابعین اور سلف صالحین نے جہاد کیا کہیں پر ان خود کچھ ہم کو کا ذکر ہے شریعت اس کے متعلق کیا فرماتی ہے بعض غلط فہمیاں جو موجود ہیں جن کو بعض لوگ جو جہاد کا دعویٰ کرتے ہیں آج ان کو دلیل سمجھتے ہیں ان کی یہ کون سی غلط فہمی ہیں اور شرائن ان کا کیا جواب ہے قرآن السنت علماء امت کے فہم سے انشاءاللہ بیان کرتے ہیں پہلے غلط فہمی ہے قرآن مجید کی آئے تکریم توبہ توبہت نمبر 111 اللہ تعالی فرماتے ہیں ان اللہ اشترام من سے اشترا مؤمنوں کی نفس اور جان کو اللہ تعالی نے خرید لیا مال کو ان کی جانوں کو اور مالوں کو اور اس کے عوض میں کیا دیا اب خرید و فروخت میں تو ظاہر ہے لین دین ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کی جانوں اور مالوں کو لیا تو دیا کیا اس کے عوض میں جنت اور میرے بھائی جنت سب سے عظیم انعام اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کا تو یاد رکھیں جنت کے تعلق سے جب بات ہوتی ہے جب اجر کی بات ہوتی ہے اور جو مثالیں ہیں جنت میں کہ وہاں پر پھل ہے وہاں پر پانی ہے وہاں پر شراب ہے شراب کی نہریں ہیں دودھ کی نہریں ہیں یہ صرف وہ مثالیں ہیں جو ہماری عقل سمجھ لے ان کی حقیقت کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کیونکہ حقیقت تک ہماری رسائی نہیں ہے یہ صرف مثالیں ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سیب بھی کوئی پھل ہے انار بھی کوئی پھل ہے انگور بھی کوئی پھل ہے شراب بھی کوئی ایسا مشروب جو پیا جاتا ہے جو حرام ہے دودھ بھی ایسا مشروب ہے جو حلال ہے یہ ہم جانتے ہیں اس دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ کوئی ایسے نام بیان فرماتا ہے جو ہماری علم میں نہ ہو تو اس کا فائدہ کیا تھا یہ قرآن مجید لوگوں کو فطرت کے مطابق عقل کے مطابق اترا ہے تو جنت میں وہ چیز ہے جو کبھی کسی آنکھ نے نہ دیکھا کسی کان نے نہ سنا اور نہ ہی کبھی کسی کو گمان ہوا آپ گمان جاتے ہیں فکشن جانے فکشن کیا ہوتی ہے آج کل فکشن کا دور ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ آپ کو کر کے دکھاتے ہیں یعنی جہاں تک آپ کی گمان آپ کی غلط سوچ بھی نہیں جا سکتی کوئی بھی سوچ وہاں تک جا نہیں سکتی اللہ کا باد ہے جنت میں ایسی چیزیں تیار رکھی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے لیے جو کبھی کسی کو گمان بھی نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ عوض میں جنت دے گا بےند الحمد الجنت یو قاتل فی سب اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرتے ہیں جنگ کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں فیق تھلون یہ شاہد ہے قتل بھی کرتے ہیں دوسروں کو اور خود بھی قتل ہو جاتے ہیں کہتے یہ دلیل ہے قرآن مجید اس آئے میں فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ و دوسروں کو مارتے ہیں قتل کرتے ہیں اور خود بھی قتل ہو جاتے ہیں تو جو شخص آتا ہے اور بم اپنے سینے سے باندھ کے کود جاتا ہے کافروں میں اور اس کو بلاسٹ کر دیتا ہے تو آیت کریمہ میں تو واضح الفاظ ہیں وہ یختلون اور جہاد کرتے ہیں کس لیے ہیں اگر جان بچانی ہوتی تو جہاد کی ضرورت کیا تھی تو جان دینے کے لئے جہاد کیا جاتا ہے اور آئےت کریمہ آیت کریمہ اس کی گواہ ہے شاہد ہے یہ دلیل ہے میری گزارش یہ ہے جواب میں, میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اس ایت کریمہ کے جواب کا میری گزارش یہ ہے کہ جتنی بھی معتبر تفاسیر ہیں ان کی طرف رجوع کریں سب سے پہلی بات ہے بنیادی باتیں مسلمات پہ ہم پہلے بات کرتے ہیں کہیں پر بھی آپ کو ایک مفسر نے بھی یہ نہیں کہا ہوگا کہ فیق و تھلون کا مطلب ہے اپنے آپ کو بلاسٹ کر دینا یا اپنے آپ کو قتل کر دینا دوسری بات الفاظوں پہ تھوڑا سا غور کریں یقلون دوسروں کو قتل کرتے ہیں یق تھون ان کو قتل کرتے ہیں یہ کہاں پر ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو قتل کرتے ہیں عربی زبان واضح زبان ہے میرے بھائیوں واضح زبان ہے سبحان اللہ جو عربی بدو ہے نا بدو وہ بھی اس عربی زبان کو سمجھتے ہیں حرابی جو ان پڑھ جو جاہل ہیں ایک مرتبہ ایک شخص دعوت اور تبلیغ کے کام میں مصروف تھا بعض لوگوں کو مویغہ کر رہا تھا اور مویزہ کے دوران میں اس شخص نے آئے تقریما کو پڑھا قرآن مجید کی صورت نسا کے میں سے پڑھا وہ رسار فخ ہوں میں جزا احمد اللہ آخر میں پڑھا ان اللہ غفور الرحیم تو یہ جو چرواہا ہے بکریاں چرا کے جا رہا تھا جو بدو ہے وہ گیا قریب آیا آپ نے کچھ ابھی پڑھا ہے میں اللہ کا کلام میں نے پڑھا ہے کتاب دوبارہ پڑھو پھر دوبارہ پڑھا آئے تقریبا کو پھر آخر میں پڑھا غفور الرحیم کہتے نہیں دوبارہ پڑھو پھر اس کو ذہن میں کہ بار بار پوچھے میں کہیں بھی غلطی کی ہے پھر آیت کو درست پڑھا اِنَّ اللہ عزیز ان حکیم کہتا یہ درست ہے اگر غفور رحیم ہوتا تو ہاتھ کیوں کاٹتا اگر غفور رحیم ہوتا تو چور کا ہاتھ کیوں کاٹتا عزیز الحکیم ہے فقطع اللہ عزیز الحکیم ہے طاقتورہ ہے اور طاقتور جب حکم دیتا ہے اس کو حکم کی تعمیل ہوتی ہے جا کے ہاتھ کاٹا ہے تو عربی زبان میں مجھے پتہ میں فرق نہیں ہے انفسهم میں فرق نہیں ہے اگر انفسهم مراد ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ضرور واضح بیان کرتا ہے کا مطلب ہے دوسرے قتل کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو قتل نہیں کرتے اور باقی بھی اس کے جواب میں باقی بھی درائل موجود ہیں کیونکہ اس میں تقریباً سات غلط فہمیاں ہیں تو ان پورا پورا میں ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں یعنی انشاءاللہ اس مسئلے کے آخر میں اس غلط فہمی کے آخر میں آپ کو پورے درائیں آ جائیں گے انشاءاللہ تو اس آئت کریمہ سے یہ مقصد نہیں ہے نمبر تین سلب صالح نے جہاد کیا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اس آئت کریمہ کو بطور دلیل پیش کیا ہو کہ اس آیت کریمہ کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو قتل کر دینا اپنے آپ کو ایک تو ان سے ثابت نہیں ہے دوسری بات کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ اس اہت کرمے کو اس طریقے سے انہوں نے اس کی تفسیر کی ہوئی اس طریقے سے انہوں نے بیاں اگرچہ وہ مجاہد ضرور تھے یہ بات میں نے اس لیے کی ہے پہلے پوائنٹ میں سے فرق یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابن کثیر بن طبری وغیرہ یہ تو علماتی انہوں نے کہاں جہاد کیا ہے میں مجاہدین کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے جہاد بھی کیا ہے اگرچہ یہ بھی مجاہدین تھے یہ غلط فہمی ہے ابن جے قبری نے جہاد نہیں کیا ابن کثیر نے جہاد نہیں کیا یہ بھی مجاہد تھے ان کے دور میں بھی جہاد ہوا شہ سین متحم کو استاد تھے اپنا بنکفیر کے استاد تھے انہیں جہاد کی یہ بھی سعد انہوں نے بھی جہاد کیا لیکن یہ بھی غلط فہمی ہے آئے گی آگے آگے انشاءاللہ اگرچہ ہم یہ بھی ماننے چلو آپ کی بات کہ مجاہد نہیں تھے محدود جو ہے لیکن سر وساسن جنہوں بھی جہاد کیا ہے کہ وہ قرآن نہیں پڑھتے تھے کیا ان میں سے ایک نے بھی اس آیت کو بطور دلیل پیش نہیں کیا اور یہ نہیں کہا کہ جاؤ اپنی جان دے دو اپنا کو بلاسٹ کر دو اور اس طریقے سے تم کامیاب ہو جاؤ اور جنت حاصل کر لو اس طرح کی جتنی بھی آیات میں نے ایک عید بیان کہ اور بھی آیات ہیں اور جتنی بھی آیات سب میں یہی ذکر ہے یکق یق تھلون تو ان کا جواب ہی یہی ہے جو میں نے بیان کیا ہے